کیا سوال جب ہے رہے ہیں جی کچھ خیر جی ہفتے جی. جی. جی. جی. <سفل> <سفل> جی. لکھے پہلوان سنگھ ادا جی, <سفل> پل، جی. مدرسے والا باقی شخص دکھائی مدرسے چٹی کے پاس چھٹی گری بورڈ کی جو ہے اچھا درجا ہاں ہاں دیا درجے کے کون کتاب سر جی ای جمع کلم سی رو ہے ایز ریب جمت آہا شاہ باق گزارا جیسے پچاس سال پنتالیس سال مخلے باقی سال ویلی میں محمد رسول ملنے کے لیے تو میری ایک کتاب پڑھی تھی پڑھ رہا ہوں پڑھتے ہیں بڑا مشکل کام ہے بڑا ڈر کیا کتاب سے کہ یہ کتاب کو پڑھے گا کو سر چکرائے گا تو میں نے کہا جی جو چیز آدمی کے لیے مشکلہ بن جائے جو چیز آدمی کے لیے مشغلہ بن جائے وہ آسان ہو جاتی ہے اس میں آدمی کو لطف آتا ہے تو ہم نے مختلف چیزوں پر محنت کر کے ان کو بار بار کر کے ان کے ساتھ اپنے نفس کو عادی بنا دیا ہے اور ان کو اپنا مشغلہ بنا دیا ہے اس لیے وہ آسان ہے ہمارے لیے ان کے کرنے میں لطف آتا ہے نہیں. اور نہ کرنے سے تکلیف ہوتی ہے ان کی یاد آتی ہے یہ جاوید صاحب ایڈکشن کہتے ہیں نا ایڈکشن کہتے ہیں اس میں کیا فرق ہوتا ہے ہاں جی ہاں آگے پڑ گیا ایک جو ہے تو وہ ہونا ہے اور ایک جو ہے تو اس کے نشیک میں وہ ہونا ہے ہاں جی ایک عادت اور ایک لت اردو کے ایک کو آدت پڑ جانا کہرس وغیرہ یہ ایڈکشن افیون چرس شراب وغیرہ ایڈکشن اور سگریٹ دسوار یہ ہیں. اور یہ چیز کچھ بھی نہیں ہے ویچویشن خاص طور سے کچھ بھی نہیں ہے سوائے عادت کے اس کو بار بار کر کے اپنا بنائے ہے اور عادت جو ہے بس کو یہ اصل میں اپنی عادت کا لطف اٹھا رہا ہے یہ اپنی عادت کا لطف اٹھا رہا ہے اور عادی بنا ہے اس کو بار بار کرنے سے بلکہ جو سچویشنل ایشوزیں ہیں تمباکو ہے نسوار ہے پھر ظلم میں پہلے آدمی کو تکلیف دیتی ہیں بازی شروع کرتا ہے تکلیف رہتی ہیں تو گویا اس کی اصلی جو فطرت ہے جو اس کو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے اس پر یہ راس اور فٹ نہیں ہے سر چکراتا ہے الٹیاں آتی ہیں کھانسی لگتی ہے لیکن انسان کو بار بار کرتا ہے کرتا ہے بار بار کرتا ہے تو امرے الہی گیا عادت کی شکل میں تجھے دیا گیا ہے امرے الہی ہی صورت عادت دیا گیا انسان بس بعض اس پر نافذ جاتا ہے پھر جان نہیں پاتا کہ میں نے ایک شہر پڑھا تھا شہر نے لکھا ہوا تھا کہ یہ شراب کا اثر نہیں ہے میرے خون کا اثر ہے پہلا مصرا کچھ تھا اور دوسرا مسئلہ ایسا تھا کہ پچھلے اشارہ شراب، شرابوں کے نشہ میں نہ بوتل بگڑے دو <تصفح> پہ تھا اس کا کیا تھا وہ. تو اگر شراب نشہ تاریخ کرتی تو بوتل پر نشہ تاریخ کرتی اس پر نشہ تاری نہیں کی اس نے مجھ پر نشہ تاریخی کیا ہے کہ اس میں میرے خون نے کردار ادا کیا ہے تو چیز جب انسان نے اپنے اوپر نافذ کی ہے تو اسے تاثیر دکھائی ہے بری بور بری باتوں کو کباحتوں کو نشوں کو انسان اپنے اوپر تاری یادی کر دیتا ہے اس کاجی اپنے آپ کو بنا دیتا ہے تو یہی قوت انسان کو اعمال سالے کے ساتھ و بستگی کے لیے استعمال کرنی چاہیے ایک بالکل سیدھا ساڑھا لڑکا بیت ہوا انگریزی ماحول کا کہ گھر شہر سے والد صاحب اس کو لائے تھے علاج کے لیے. علاج کے کے والے کر کے گئے کہ اس کو ایک بلا کے پلے پڑا اس کو, اس, کو اس کو چھوڑانا ہے ٹھیک ہے جی تو بعد دین تو ہے کہ اس بلا کے پلے سے چھوٹ جائے بس لے جاتے ہیں کہتے ہمارا ہمیں اتنی ضرورت تھی آپ کی باقی تو نے اس کو چھوڑے رکھا کوئی دنوں سے جاری, جاری ذکر کیا نا تو کہا جی سر میں کچھ آپ کو کچھ باتیں باتیں بتا دوں میں سے کہا جب میں جب ذکر کرتا ہوں نا پھر جب اس میں آخر میں اللہ کرتا ہوں تو پھر ایک سانس میں ٹھنڈ خوشگوار بات آتی ہے پھر دل میں آتی ہے پھر اس کو بدن محسوس کرتا ہے ایک ایگریزی ماحول کا عام آدمی جب اس نے مشکل عادت بنائی ہے تو اس کا اس کو کیفیت بھی اس پر آنی شروع ہو گی. لیکن یہ بات ارادی ہے نا ارادی طور پر اپنے, اپنے آپ کو پابند کر کے کچھ ارس کو کریں گے ارادی طور پر پابند بنیں گے اور اپنے آپ کو پابند کر کے اس کو کرے گا آدمی تو نتائج پھر حاصل ہوتے ہیں آپ لوگوں کو ڈاکٹر محب یاد ہوگا ڈینٹل سرجنا جی محب ایک جو میرے پاس آیا تو اس کو نیڈل سائنس ہو گیا تھا ریڈ ریڑھ کیڈی کے آخر میں جو زخم یا ویسا ہوتا ہے نیڈل سائنس جو ہے تو اس کے علاج سرجری ہے اور سرجری کرنے کے بعد چھ مہینے الٹا سلاتے ہیں آدمی کو پھر ٹھیک ہو جاتا ہے تو سے نے کہیں سنا تھا کہ یہ علاج اس کا بعد چھ مہینے الٹا سلاتے ہیں محبدے تو میں نے کہا چل سب ایک کی بات کیا تو کی یہ مجھے تو میں دا, دا دم کے کا مجھے اندازہ تھا کہ اس کا یہ دم نہیں کروانا چاہتا ہے تو اس کو مہینہ ڈیڑھ مہینہ پابندی کرنی پڑے گی اور لوگوں کا خیال تو یہ کہ دم کی چونک سے بیماری کو اڑائے گا حالانکہ بڑی محنت کرنی پڑتی نا آنے والے آدمی کو بھی کرنے والے آدمی کو تو میں کہا یار نہیں بخت دم کو مکی گئی مطلب بماری نہیں چھوڑی تھا بماری اس پہ اوپر ڈال دی پھر مجھے گلہ نہ کرے یہ آدمی آتا رہا آتا رہا آتا رہا یہاں تک کہ ٹھیک ہوا تب اس نے جان پر محنت کرنی پڑتی ہے ذکر کے بارے میں ایک کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں جائیں نا بس تھوڑا سا میاں صاحب کے ساتھ ایک دفعہ جو صاحب کے وہ وکیل دوست جو آئے تھے ایک بار آئے دوسری بار آئے اس کو اندازہ دو ذرا لا لوں دو دفعہ کہتے ہیں میں گیا کوئی نہ اس کے عوام میں اڑایا میں اور نہ پانی پر چلایا کیا مزہ آیا تو حالانکہ آواز نے اوڑنا شیخ اب القادنحمۃ اللہ علیہ نے زندگی میں کی بار کیا ہے کہ جو ایسے سخت آئے ہیں کہ اس کے بغیر چار نہیں تھا اور وہ بھی جو ہے تو سات سو سال پہلے اس زمانے کا تقوا یہ ہر دور میں یہ غلط فہمی لوگوں کو ہوتی ہے نا یہ ہر دور میں ہوتی ہے غلط فہمی وہ کہتے ہیں پہلے بزرگوں کی کتابوں میں جو ان کی زندگی کے ایک دو چار چار پانچ واقعات آئے ہیں وہ واقعات یہ لوگ روزانہ میں دکھائے تو دیکھ نہیں پاتے تو کہتے ہیں خاص چیز منہ نہ کوئی خاص چیز دیکھی نہیں ہے یہ واقعہ وہ عام طور پر بیان کرتے ہیں بہت مشہور ہے نیز بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آدمی آیا سالہ سالہ سالہ بیس سال کتنا رہا آدمی جی؟ بیس سال رہا بارہ سال اللہ جب جالے لگا تو اس نے کہا میں نے سنا بہت کچھ ساتھ دیکھا کچھ بھی نہیں آپ کے پاس کوئی کرامت نہیں دیکھی تو انہوں نے کہا کہ اتنے عرصے میں آپ نے ہمارا کوئی عمل سنت کے خلاف دیکھا اس نے کہا یہ بات تو سنت کے خلاف تو یہ ان کا پھر زبر دنیا تصور کا یادگار جملہ ہے الکرامتوں فوک ال کرامت استقامت جو ہے اور کرامت کے سے بڑھ کر ہے جیسے آپ لوگ سپیریئر سپیریئر ٹو کہتے ہیں ہم استکامت جو ہے نئے کامال پر پکا ہونا یہ کرامت سے بڑھ کر کرامت ہے اس طرح کی ہی کرامتوں کا ظہور جو ہو ہے آسان ہوتا ہے اس کرامت پر جمنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ کرنے والوں کو پتا چلتا ہے اس طرح باقی رہیں اور وہاں کی جو آدمی بزرگ بننے کی نیت سے آتا ہے کرانتا دیکھنے کی نیت سے آتا ہے مسئلے حل ہونے کی نیت سے آتا ہے تعلق نہیں ملتا اللہ کا تعلق نہیں ملتا باقی جس چیز کے تو ہو جائے گا لیکن بنیادی بات اللہ کا تعلق سیکھا جائے اللہ کی رضا سیکھی جائے وہ بنیادی بات ہے باقی ساری ثانوی ہیں سیکنڈری اور ثانوی چیزیں ہیں اور ڈاکٹر سیاح صاحب نے ایک لطیفہ مشہور کیا ہے نا مجھ سے کہتا ہے کہ اکبر تاویز فدے اوڑو کے ساتھ لڑے اور پھٹکی کے ساتھ یہ ایک واقعہ ہے ایک بزرگ گزرے شاہ ابو المالی رحمتہ اللہ علیہ کس قسم کے بزرگ گزرے یہ بہت فقر و فاقہ والے گھر میں فاقہ ہونا کئی کئی دن اور ایسی زندگی ایک دفعہ دورے پر گئے ہوئے تھے اپنے اور گھر پر فاکا, گھر پر پھا ہی چھوڑ کر چلے گئے سے. بعض بزرگوں کے گھر والے ہی بہت الگ الگ والے ہوتے ہیں ان کو ان کے اتنے جن بزرگوں کے ساتھ ان کا کا الگ تھا وہ آ جب وہ آ تو انہوں نے گھر والی ادھر ادھر دوڑی ادھر پھیری ادھر, ادھر کہیں سے قرضہ ملے آٹا ملے روٹی بھی ملی پکا لے کسی جگہ سے کچھ بھی نہیں ملا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ باہر اگر آ جا رہی ہیں تو کیا وجہ ہے کوئی خیر تو ہے تو انہوں نے کہا جی بس اس طرح ہے کہ میرا خیال تھا کہ آپ کے لیے کچھ روٹی پکا لوں ہمارے پاس کچھ تھار نہیں ہے اور میں ادھر ادھر بہت فری لے کے کچھ بھی نہیں ملا ہے کہ انہوں نے ایک روپیہ دیا کہ اس کا آٹا خرید کر لے ہے ایک روپیہ کے اس زمانے میں کوئی من دو من آٹا آٹا خرید کے لے آئے اس پہ انہوں نے تعویذ لکھ کر رکھ دو اسے اس نکالتے تھے اور پکاتے تھے آٹا ختم نہیں ہوتا تھا شاول بار رحمت اللہ لے آئے کافی دن گھر پر کھانا روز ملتا ہے صبح شام کھانا ملتا ہے میں نے گھر والے سے کہا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے صاحب آئے تھے ہم تعویذ دیا تھا وہ ہم نے آٹے میں رکھا ہے اور آٹا ختم نہیں ہوتا میں کہ اتنا برکت والا تعویذ اتنا بہت برک تعویذ اس کو تو ہماری پگڑی میں رکھنا چاہیے تو آٹے سے نکال کر پگڑی میں رکھا آٹا ختم ہو گیا شروع ہو گئے تو کہہ ہے کہ آپ نے اپنا تعویذ اورو کے بکو پٹکی اوڑو کے بب تو پہلے نہیں سمجھا نا دو تین دن باہر آیا تو پھر کہتے نہ پٹکی والا خبر ہوں تو ایک ہے پٹکی والا خبر ہے بم اور خبر بھو مشیری دو دو ہو جائے اس سے میں نے کہا کہ نماز کے بعد فرد نماز کے بعد کل اللہ ممالک الملک, ملک الملک, الملک تنزو المشاة، تنزو المشاة، تو ملک منتشا تو حئی اور طرز کو منتشا ہے صاب یہ پڑھ لیا کرو تو اگر پگڑی پل, پل, کی نیت سے کرتے ہیں تو بہت دادا جی تو سواب ہے پہاڑوں کے پہاڑ اور کے توتے سواب کے ہیں متجر کے ہیں اور اگر روزی کی نیت کرتے ہیں تو بے بحیر ہے ساون روزی ہوگی تعویذ ہے تو ہو جائے گا آٹھے میں جائے گا تو بات کیا رض کر رہے تھے جی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو فائدہ نہیں حاصل ہوتا نا ایک تو آدمی کرتا ہے جلد بازی دوسرا یہ کہ سالوں کا کام آدمی سمجھتا ہے کہ دنوں میں ہو جائے بلکہ گھنٹوں منٹوں میں ہو جائے ایسا تو ہوتا نہیں اب ایک بچا پہلے دن کا پہلے شدہ بچا چالیس سال کے جوان کی قوت والا تو چالیس سال میں بنتا ہے ای? اس میں اس کو کا کھانا روزانہ کا پینا روزانہ کی غذائیں اس کی وجہ ساری کی ساری کام کرنے کے بعد چالیس سال بعد اس کو وہاں تک پہنچاتے ہیں تو بات ہے دو دن میں تو تھوڑی ہوئی ہوئی ایک عرصہ ادراز لگتا ہے عرصہ اعتراض لگتا ہے اور محنتیں مسلسل مسلسل محنت مسلسل پرہیز مسلسل کوشش اور یہ روحانی جو روح ہے کا سالقین کا اس میں تو فائر رضاء الہی کے باقی کسی چیز کی نیتیں نہیں کرنی ہوتی صاحب کو میں نے کہا کہ آپ حضرت بلدان صاحب کے ساتھ ایسا تعلق بنائے کہ اگر آپ مر رہے ہوں وہ پاس دیکھ رہے ہیں اور آپ کی مدد نہ کریں تو اس طرح کا تعلق بنائیں کہ میں مر رہا ہوں گا اس وقت میری مدد نہیں کریں گے کوئی دنیاوی فائدہ ان سے میں توقع نہیں رکھیں گے تو پھر آپ گروانی اور میں عظر مولانا شاہ کے پاس جا کر گئے بیٹھے ہوئے ہیں بیٹا بھی ساتھ ہے تو بچے عظر مولانا شاہ کو بہت پسند ہوتے تھے اس کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے پیار شفکت کریں انہوں, انہوں نے کہا یہ بچہ کیا کرتا ہے ہم نے کہا یہ تو کچھ نہیں کرتا ہے اس کو اسکول میں داخل کر رہے ہیں کسی اسکول میں داخلہ نہیں ملتا ہے تو کاغذ قلم لاؤ دی کاغذ میں لے کر انہوں نے اسکول کہ ان کا طالق والا تھا تو میں نے ان سے کہا خود اگر نے کیا ہے تو یہ ہمارے لیے سعادت ہے مجھے پتا تھا کہ یہ کر سکتے لیکن ہم نہیں کہہ دیتے کیوں کہ ہم ان سے ہیرے جوائرات لینے کے بجائے عید اور پتھر کیوں لیں جی جو فائدہ روحانی سے لینا ہے بجائے اس کے لینے کے ہمیں ہیرے جواہر کے لینے کے ہم لیے پتھر لے لیں آم نے خود کر لیا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے ایک کو بھیجا تو جاتے ہی انہوں نے داخل کیا بچے کو تو کیا مشاہر کیا دوست کیا اللہ کا غیر سارے کے سارا اللہ کا غیر اس سے تو آدمی کوئی توقع وابستہ ہی نہ کرے ٹھیک کوئی توقع وابستہ بس جب اللہ کا غیر دل سے خالی ہوتا ہے تو پھر اللہ کے طلب کے آنے کے حالات ہوتے ہیں بنتے ہیں لاش کے پیدل رکھا کلمے میں لا پیدل رکھا گیا لا لا پھر, پھر اللہ رکھا گیا تو لا کی منگل بہت لمبی ہے مشکل ہے اور اس میں بہت مکن لگتا ہے یہ ہو جائے پھر آسان ہوتا ہے صفائی ہو جائے تو پھر کلی کی ٹریک وہ پھیرتا ہے کلی گرج ہے نا وہ کلی کو گرم کر کے روئی پر ایسا کر کے بس ایسے پھیر جاتا ہے وہ تھوڑی دیر میں سب کچھ چمٹ جاتی ہے لیکن صفائی کے لیے کافی دیر کو آگ پر رکھنا ہوتا ہے تپاتا ہے اس کو رگڑتا ہے کرتے کرتے اس میں رگڑ رگڑی میں کافی وقت ایسے ہی دل کی رگڑا رگڑی بھی وقت مانگتی ہے غیر کی وابستگی اس سے دور ہمارے مولک صاحب کا نام کیا ہے جی خالد احمد صاحب خالد احمد صاحب وہ رگڑا رگڑی اور دل سے زن کا دور ہونا یہ ترجمہ تفسیر نہیں ہے نہیں؟ یہ اللہ بات ہے اس کے بعد یہ ترجمہ تفسیر تفصیل وہ ایک رنگ آدمی پر مرتب کرتا ہے رنگ اس کو تو پھر وہ رنگ والا ہی محسوس کرتا ہے جب اس کو دیکھتا ہے اس کو محسوس کرتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے حقیقت قرآن و حدیث ہے اب ایک آدمی صبح گیا دکاندار کے پاس دودھ لینے کے لیے جو کل والا برتن تھا انہوں نے خدا نہ خاص طالب صاحب نے جس برتن میں لسی پی تھی اسی کا صبح لے کر چلا گیا اور دوسرا آدمی جو ہے تو اس نے صاف سترا دھلا ہوا برتن لے کر گیا ساون کا مہینہ دونوں لے کر دودھ آئے ایک نے رکھا چائے بنانے کے لیے دودھ پھٹ گیا دوسرے نے رکھا خوب مزدار آلہ چائے بنی ایک کا برتن گندا تھا دودھ دونوں کو ساتھ ملا تھا گندے برتن میں اس کے حالات خراب کر دیے تو یہ حال ہمارے کلب کا اس کی خرابی اثر دکھا رہی ہے آج کل یہ جو ساس بہو کے جھگڑے آتے ہیں نا میرے پاس سننے کے لیے اور دب و تعویذوں کے لیے ساس بہو کے جھگڑے میں جو زیادہ بات سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے بدگمانی اور معمولی معمولی بات کو محسوس کرنا اور اس کا انتقام لینا اور اپنے مقابلے دوسرے کو نیچا دکھانا یہ وہ عمال ہیں جو ہمارے دلوں میں جڑ پکڑے ہوئے ہیں اور ان کو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ سال کا جذبات کہ اس کی پر رہے اور بہو کا جذبات کہ اس کی پر رہے اور وہ دو آدمی سامنے سامنے ہوئے نا تو ایک دوسرے کو کہا کہ اس کا انہیں کا اشارے دو اشارے کیے تو اس میں ایک میں بھر گیا وہ سڑک ہو گیا اس کو گردن سے پکڑنے کے لیے دوڑ رہا ہے اور دوسرا جو خوش, وہ بڑا مسکرایا خوش ہو گیا تو ایسے پوچھا جو غصے میں آیا تھا کہ, کیا بات ہے کہ اس کی طرف میں تیری دو آنکھیں نکالوں گا میں نے ایک آنکھا میں دو آنکھیں نکالوں گا میں نے دوسرے خوش ہو گیا کہا کہ ciri? तो, اس کو جب میں نے کہا کہ خدا یود ہے تو اس نے کہا نہ کہ اس بات کا مجھے بڑا مزاق ہے تو دونوں نے گمان اشارے پر گمان خود آرک میں اپنے اپنے ذہن کے مطابق سوچ دیا ساتھ کا خیال ہوتا ہے کہ شارکڑے بد عشمان میرے طرف سے پیٹ نے کی تھی میں کو بری لگتی ہوں اب یہ اس نے بدگمانی خود کر دی اب اس سے بدگمانی کر کے دوسرے کے بارے میں دل میں بہت پیدا کر دیتا ہے یہ بہت خود اس کے دل کے لیے آخر کے لحاظ سے نقصان دے دنیا کے لحاظ سے نقصان دے میں ایک کیمفلز کا امتحان دینے کے لیے گیا اس میں وہ کوئی ڈاکٹر تھی اس میں انسان کے جذبات اور احساسات کے ساتھ جو ہارمون نکلتے ہیں بدن میں اور گردش کرتے ہیں اس پر اس نے پورا ایک چیپٹر لکھا ہوا تھا حالانکہ اس اسے ایک سال پہلے ڈاکٹر تارق صاحب سے میں نے کہا تھا کہ آپ اس پر لکھے اس کو لکھے ہوئے دیکھ کر مجھے بڑا پسند آیا اس ساری بات کا یہ تھا کہ یہ ہارمون ہی انسان کی مختلف بیماریوں کے کی بنتے ہیں جو یہ کبر حسد لالچ ریا کینا خاص طور سے کبر حسد اور کینا یہ تو آدمی کو کھاتے ہیں گن کی طرح گن کو پچھتے میں کیا کہتے ہیں گدم کے سارے بازار سے آٹا خریدنے والے ہیں نا سال گدم رکھی ہوتی ہے اس میں گن پیدا ہوا ہوتا <detriment> میں گئے میں گڑ عمر تو ہاں گڑھ اس پگے شیشی دیکھو نا पर اتنا فرق ہے نا اب رکھی اور نہ اس کو سنبھالا نہ لہٰذا کیا پتا ہو آٹا بھی رکھا نہیں ہے وہ دکاندار چینوں والا آٹا لاتا ہے نا اس کو چھان کے دیتا ہے خوب کھا شکر اللہ کا آج سے آگے تو طرح کھا لیتی کالی ایک آدمی آج سے کسی محکمے سے ڈائریکٹر جنرل صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے داخل کیا ہے تو اس کی تین جگہ بند ہیں اور میں نے کہا دار ڈیر تھری دم بھائی کو ما وہ دس مارکس سینٹینس میں برتا ہوا ہے کہ اس نے خود اپنے آپ کو کھایا ہے یہ اخبل اکبردان کھڑے دے نیت اور رکھوا لے اور کہیں کوئی صحبت کوئی تربیت ملی نہیں کہ اس کو کسی رخ پر ڈال دیا ہوتا ہے میں تعالی ہمارے جو متبادل مراقبات ہم کہتے ہیں نا کال ہی ایک ساتھ یہ لکھا ہوا تھا کہ جس افسر میں میں کام کرتا ہوں میں تو لیکن مجھے اپنے سینئر کلرکوں کی افسروں کی سب کی غلطیاں سامنے آتی رہتی ہیں اور میں کہتی ہوں پستفی گنا فرانشی اور پر اب یہ اس کا ایک یہ روحانی بیماری ہے نا اب یہ چیز پر کرتے کرتے اس کو پورا توڑ کوڑ کر اس کو اچھا خاصا مریض بنائی گئی تھی تو میں نے کہا کہ جو اللہ نے اس پر میں نے پورا پر لکھا پہلے جو اللہ تبارک والا نے دیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے ہم تو اس کی بھی قابل نہیں ہیں اور جس کو اللہ تبارک نے مجھ سے بہتر جگہ دی ہے تو میری کا کیا حیثیت ہے کہ میں اللہ کی تقریر پر اعتراض کروں یہ تو میں اللہ کی تقریر پر اعتراض کر رہا ہوں بات اور تیسری بات ہے کہ جب آپ یہ جذبات رکھیں گے کہ یا اللہ کو اور زیادہ دے اور زیادہ دے اللہ مسجد فضل اللہ مسجد فضل جب یہ دعا کریں گے تو یہ دعا اللہ تبارک اللہ پہلے آپ کے لیے قبول کرے گا پھر ان کے لیے قبول کرے گا اب یہ پورا ایک بھاقبہ ہے اور پورا دھیان اور سوچ ہے لگنے کے بعد اس کا جو یہ آئی ہے اس کی اصلاح ہو جائے گی اور اصلاح ہو جائے گی ایک تو دنیا کے راستے ترقی کرے گی اور دوسرا جو, جو ٹینشن اپنے اوپر لے رہا تھا بدن کو جو خراب کر رہا تھا اللہ اس کی اصلاح کرے اس کا فائدہ پھر ہم باپ کو لطیفہ سنا پھر دعا کرتے ہیں ہمارے ایک بزرگ عاجی بشیر صاحب محمد اللہ علیہ رائمنڈ کے امیر رہے ہیں پاکستان کے پورے پر رہے ہیں، رائے ون کے ہیں۔ سیار صاحب کو یاد ہے بڑے اللہ کے سلگ والے بندے تھے اور بیان بڑا زبردست بیان کرتے تھے انجینئر آدمی تھے لیکن بیان کرتے تھے تو لما کی اگلے چکراتی تھی انہیں ہمیں ایک کہانی سنائی کہ لکڑارا تھا تو وہ لکڑیوں کا گٹھڑ گدے پر لا کر لاتا تھا اور شاہ یہ سبل کے پاس سے یہ گزرتے تھے تو گدا دیکھتا وہاں سبل چارہ پڑا ہوا ہے لادا اور بھوس اور اس میں چوکر ملا ہوا ہے لادہ پڑا ہوا ہے اور اس طرح جو ہے تو قسم قسم کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور وہ کھا رہے ہیں اور ایک سے پلے ہوئے ہیں چمک رہے ہیں اوپر سے اور ہن ہن کر رہے ہیں دانتیں مار رہے ہیں تو جب جاتا تو دیکھتا اور کہتا یا اللہ اب بھی آپسی مخلوق ہے گشو دھر پھینکا میں اور پھینکنے کے بعد پھر جائے جا تو مجھے ایک دو لاٹھیاں مار کر نکال دے گا مالک میں گندگی کے ڈیر کوڑا چرکٹ سب طرح پھر پھر پھر اپنا پیٹ بھر کے پھر آ جاؤں گا گھر میں تو یہ تو ہمارا حال ہے اور کام کچھ بھی نہیں ہے اور سب او چارے کھا رہے ہیں چوکر بھوسے کھا رہے ہیں ایک دن یہ گدا گزر رہا تھا تو دیکھا کہ شاہی استبل میں بہت چیخو پکار ہو رہا ہے اور علاج والے آئے ہوئے ہیں اور کسی کے سلائی کر رہے ہیں ٹانگ زخموں کو ٹانگے لگا رہے ہیں کسی کے ہڈیوں کو اور لکڑیاں باندھ رہے ہیں ٹوٹی ہوئی کا اور برا حال ہے تو گدھر نے کہا آج کیا بات ہے نے یہ تو شاہی استبل کے گھوڑے ہیں بادشاہ کی جنگ سے ہے کہ جنگ میں گئے ہوئے تھے تو جنگ سے جب آئے ہیں تو کسی کے ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے کسی کا سر پھوٹا ہوا ہے کسی کی کمر چری ہوئی ہے تو شا, آئے ونے, ڈاکٹر آئے ہوئے علاج کر رہے ہیں یا اللہ بس میں ٹھیک ہوں جو کچھ ہے بس یا اللہ بالکل ٹھیک ہے یہی ٹھیک ہے تو میرے پاس جو بھی آدمی آیا نا گرے شکوے کر رہا ہو خاص طور بستا ہے تقدیر بار گلے میں جو آدمی کرتا ہے نا یہ نہیں ملا ہوا یہ نہیں ملا ہوا یہ نہیں ملے ہوا یہ کوالیفکیشن یہ کوالیفکیشن ہے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کی ترقی نہیں ہوگی میں کبھی بکر دیتے کیونکہ یہ پورا ہمت والے ترتیب پر ہی نہیں ہے جس کا صبر شکر سب شکر دوسروں کے لیے محبت خیر خی اپنے سے بہتر سمجھنا سب کے لیے دعا کرنا ایک آدمی دوسروں کو کہہ رہا تھا کہ ہائی تو رے مالا ماتا خیرے میں نہ کہ میں کہا تھا گھوما سام تو دعا بننے اتنی دیر اگر میں تو میں بعد دیرے میں لگاتا ہوں اتنا دعا تو اتنی دیر میں دعائیں کروں بہت باتیں اپنے ہاتھوں کمائی ہوئی بات پوچھتے ہیں حضرت صرف جناب سے فرق. فرق. <تبار> اللہ جی لا لاہ